سلا تو سلام عالا سر رسولی مخاتمل نہبل فاعوذ املا ہل شی فان بسم ملا حبیب اللہ سوک شوق نہ بلند باد مل کے بڑو سورا دو سورا مالک یا والا لکھ وا یا سیدی یا امام الانبیاء مرسلی احترام برادر مقرر حضرت عالم مولانا بلا <تصفح> علی احمد جشتی صحافی تو لبائے فکر دوستو مہمان گرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خال کے ارض و سما دی حمد و سنا درو دے خط ملبیال وقد ہوا شری کمولا جلب آلہ دی بار گہ دے اندر آجان دعا ہے مولا تعالی نفس و شیطان انسان ماسی تو معصیت و نافرمانی تو ہر قسم کی ضلع اور رسوائی تو اپنی رحمت کی دائمی پراہجاتا فرماوے چھ پنگا لاما مولانا صاحب نارا تکبیر نار ایسان ہے ناراش اللہ محمد چار یا راجی گانا متفری برادر مکرم نظیر احمد چشتی آپ تشریف آ بری مولا سونا سڈے واسطے با سے برکت بڑا حیاتیادہ اج دے عظیم الشان روحانی جلسہ شریف جس دا اہتمام کے فکری دوست فرمایا کیولا مولانا علی احمد چشتی صاحب زیر صدارت <تصفح> مولا سونا نے محفل دی ساجو محبت نو اپنی بار گاش قبول فرما کے جتنے دوست تشریف لیا نہ اے میری آ نہ بنا بٹے یہ حقیقت ہے تو پہلے کبلا مولا نال تشریف لوکن بہرحال میری یہ جسارت میری جرت اے ہوئی رنگ چلے ہوگی جنابوں دونوں میرے شفقت فرما نے میں زیر سایا جو سڈے بزرگوں کا پیغام ہے سبق ہے وہ جناب کو گزار کرنے بارک اوتال اجنشان ہو ساٹھے سیران دے سائے سڈے تا دیر قائم رکھے جناب دے دامنے جس حوالے نال گفتگو کروں گا اس دنوان ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی بالادستی میں اس مسلے کا موضوع عالم بیان کر دیں لیکن پھر بھی اسا جو کچھ پایا ہے وہ لما تو ہی پایا ہے اور ہکا تو پایا رحمد میں جو ن جلاب ہے اس دا انتخاب چند بجو ہاتھ کی بنا ایک تو جگہ دی مناسبت مدرسہ شریف دوسرا تولا بایک دی خاص توجہ کران دے اصل دے اندر اے ہوئی لوگ لیں جڑے امت محمدیہ وراثت نے یعنی دے بارش بننے والے لوگ اصل دے اندر اے ہوئی, وہ اے ہوئی مدار سلے جتو امبیا دار اشتہار اور دوسرا تیسری وجہ اپنے ہم فکر دوست خصوصن اور دوسرے لوگ جو دوست احباب آئے ہوئے نے اس گل تاقفیت نہیں رکھ رہے انہوں مزید اس طرف ترغیب دلانے کہ اے ہوئی نظام مستفا ہے جس کی خاطر لا شریک مولا نے اپنے پاک محبوب نو اپنی مخلوق کے اندر مبعوث بہوس فرماش اس دی خات یعنی دوسرے لفظ چھو بھائی ملاد شریف کا مقصد یہ ہوئی اگر نظام نہیں تو کوئی ملاد نہیں ملاد اسی د جہا نظام مستعفی نو مد نظر رکھ کے بیٹھا ہوا نظام مستفی صلی اللہ علیہ وسلم دینے مستفی شریعت مستفی رسالت مستفا یہ او سمجھو بھائی کچھ ہے اور اسی دین شریف کی خاطر اسی نظام کی خاطر مخلوق کے اندر اپنا یہ مبارک نظام پہنچا خاطر مولا تعالا نے اندازہ کر کہ کتنا اعلی نظام ہے اور کتنا اہم اور کتنی اہمیت اور قدر و قیمت والا یہ نظام ہے کہ جس دنوں اپنی مخلوق کے اندر پہنچاؤن واسطے رب کائنات نے سید المدیا کا انتخاب فرمایا ہے جہا نظام پہنچاون واسطے خود پاک نبی سرور تشریف لے آئے یعنی آپ دنیا چاہے اس واسطے دیں تاکہ نظام مستع... مستفا لی پہچان ہوئے تعارف ہوئے لوگوں نو پتہ لگے اور لوگ اس کی طرف توجہ کر انو انو سمجھ کے ایس دے اندر دی کوشش کرنے آپ ادال اور ایڈر ڈال کے ہر بندہ اپنی زندگی کا مقصد پا جائے اور خود خال کے تعنا وحدہو لا لریف مولا نے ایمان اور اسلام ایمانداری ایمان, دا ایمان دا مومن واسطے مسلمان واسطے یہ معیار مقرر فرمایا مولا سونے کا قرآن خلاصتن عرض کر رہے ہیں، وحدہ شریک مولا نے فرمایا کہ اگر تصا اس نظام سے راضی نہیں ہو گے دل اس نظام جب تک راضی نہیں ہوگا کدی مومن بن سکتے تھوڑے ایمان کا دا دار و مدار یہ نظام ہے مستفا والی یعنی بڑی بڑی اہمیت اور بڑی قدر ہے لیکن ان لوگوں واسطے جو ایمان دی قدر جان دے لیں اور جو ایمان والے نے اور اس نظام خاص ایمان والے بڑا ایک خاص تعلق ہے علماء علماء کرام اس نظام تاریف جو فرما رہے نا اس تعریف تو پتہ لگتا ہے کہ اس نظام دا تعلق ہے اقل والوں اور ان سمجھ ایمان والے سکتے ہیں میں ایک جگہ تی تاریف پڑھیے وہ لما فرما نے کہ اس قانون دی اس نظام دی تاریف کی ہے قانون سل زبیل خیر فرمایا اے او نظام اے او قانون ہے کہ جڑا زبیل اقول کی راہنمائی کردہ ہے جنے جنے دے اندر سعور اکل والوں کی جنہ لوگ سور ہوقل دی رہنمائی کرنا کس طرف راہنمائی کردہ خیر بزادی تر خیر, بزاد دیتا خیر, بزاد دیتا خیر بزاد دیتا یعنی ایسا نظام ہے کہ اے ہر اکل والے نو ایسا راستہ بخوند ہے کہ جیڑا راستہ او دی ذات واسطے دنیا دے اندر بھی بہتر ہے اور آخرت دے اندر بھی بہتر ہے اتھی جیڑا لیزب العقول در لفظ آیا کھڑا ہے اس تو پتہ لگ دے ہے کہ بے اکلان دا کام سمجھنا بے اکلان کا کام اور بڑی مزے دی گل ہے بزرگ فرما نے اقل جمان اقل چند چیزاں ایسیا نے اقل غیرت ادب ہیا یہ چیزاں ایمان دی جے ایمان ہوے ہو تا اے چیزہ موجود ہوں دیا نے اگر ایمان نکل جاوے تو اے چیزہ ہوئی اس سے واسطے بدرگان دین فرموز نے فرمایا سیانا ہو ہوئی ہے عقل والا ہو ہوئی ہے جیڑا مومن ہے ایماندار ہے صاحب ایمان ہے اور یہ ایمان دا کمال ہے کہ بندے لو زندگی دے ہر دے اندر باشور بنا چڑھتا زندگی گزارن کا سلیقہ اٹھنا کھٹنا کھرے مخلوق نال حقوق کی نے تیرے خالق نال حقوق کی نے مولا سونے کا رشتہ رکھنا ہے مخلوق کی رکھنا ہے نفس نالے کا رکھنا ہے ساری گا سمجھ آ گلوں دا شعور اور عقل تو آئی جدو ایمان ہو یہ ایمان نہ ہو مولا اروم فرما نے فرمائے جڑا صاحب ایمان نہیں او دا جا سر ہے نا سر یہ ضروری نہیں کہ ہر سر دے اندر اقل ہو ہر کھوپڑی دے اندر دماغ ہو جیڑا ایمان تو تخالی ہے دا سر ماچس تیلی دا سر برابر ہے کیا تشویش کی؟ کیا مسئلہ سمجھایا فرمایا سر تو تیلی دا بھی ہے ضروری نہیں کہ سر دے اندر دماغ ہوے اقل ہو شہور ہو ضروری نہیں ہے فرمایا سر تو تیلی کا بھی ہے لیکن خالی ہے وہ خالی ہون دی وجہ نال ماسا جی رگڑ لگے گی بامبڑ بل فرمایا جس سر نو دنیاوی جی معاملات کی رگڑ لگ جاوے تے تو اپنے آپ پگڑی یہ جنہیں سرا اندر مولا سونے عقل اور شعور کی دولت رکھی ہوئی بے سبرے نہیں ہوتے وہ بڑے حلم والے اور پورتبار لوگ ہوتے وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہو اور بڑے دوربی لوگ ہوں دے اور انہوں نے نظریات ان سوچ ان سوچ اور نظریات اتنے آلہ ہوں اتنے آلہ ہوں کہ اگر دوسرے لوگ بھی ان کی نظریات فکریات اور سوچن اتفاق کر لین تو وہ بھی آلہ بن ج اسی واسطے بزرگ فرما نے فرمایا جدا مومن, جدا مومن ایمان کہ بار بار اکو تھان تک تو تو ہی وجہ فرمایا کہ یہ کوسا شور ہے ایسی عقل ہے ایمان کی برکت نالو جیڑی خوڈی چنگ لگ جائے کدی تاہ امر اس خوڈلی دس فٹ نو ویک لینا یہ بہت اگلی دینا نیڑ نہیں چپدہ اور کبلا جڑا ساری امر ایک تو ڈنگیندا رہے نا سور آ سمجھی اکل والا نہیں بانے سر وہ آپ جال تھی ونڈا ہوگا اکھل والا نہیں ہو سکتا اکھل ہوں وہ ہوں کہ جڑا کدی اسلام اور اہل اسلام دے دشمن تو دو باری دوکھا گل میاں سا سمجھائی اللہ میاں محمد بخشار فری فرما فرما یو تان دان او ہوا ڈنگ نہیں کھانا o <laughs> vari بزرگوں کی نگاہ جمانو ویلے ہو, ہو فرمائے جہاں مت وجے نے جنہوں دی مت وجی وہ ہوئے بزرگ دے نے انہوں کدے بھی نظام مستفا کی گل سمجھ نہیں آ سکتی اگ جن مستفا کی گل کرو گے انہوں نے افواس پاک ہو جان گے حیران پریشان ہو جان گے پھر کئی تعیلان کے بہانے والے دلیل سمانے نو بنا لے لوگ نو بنا لے سہ رکاوٹ سابت کر دیں گے اپنے مت مارے اقل نہ ان لوگ نس نظام کی کدی گل نہیں سمجھ آ سکتی تا کر کے جاوا. اگر ملا خدا دی قسم کر گیا نو. اللہ سونے کے فکیران سمجھ آئیے یا پھر انہوں مولا نے فرمائیے جنہوں نے فکیر چوڑے سیٹے کیتے وہ سبحان اللہ قربان لوگ میں زیادہ گل نو پھیلانا نہیں چاہتا یہ چند بوجو ہاں بنا دے گل کر رہا و پہلیے کہ تلابا نو ترغیب ملے اصا جڑا علم پڑھ رہے ہیں آسان جی خاطر تیاری کر رہے اصا جو کم کرنا ہے, کم کرنا ہے نظام مصطفیٰ تو بغیر کھ نہیں ہے جی خاطر ہی پڑھ رہے ہیں خاطر خاطری اپنی زندگی ہوئی ہے برداشت کرنی پہ برداشت کرنی ہے قربان جاو جڑا اس نظریے پروان چڑھ گئی طالب علم طالب علم جڑا اس نظریے علم پڑتا ہے میرے آنادار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جایا بہل اسلام فرمایا طالب علم طالب علم پڑھنے میں ہوتا جار لیکن پڑھنا کس واسطے پیا ہو اسلام لی اسلام دی خدمت واسطے اسلام نو زندہ کرن واسطے اسلام تابے داری واسطے امت محمدیا نام اسلام تو سہایتا دین واسطے امت محمدیا نو اسلام ولے بلان واسطے نظام مستفا نمجن سمجھان واسطے طالب علم پڑیا ان میرے آقا ایمدار نے فرمایا پڑدیا پڑدیا موت آ جے سونے نبی نے فرمایا خطے نیشی فرمایا جنت اندر نبی درمیان ایک پرچے کا فرق گا سمجھ سکتے شعور والے سمجھ سکتے بے شعور نفسانی توجہ نہیں جی فرمائی تو انہوں گلا اس نظام دی اہمیت نو نیو کیمت نو اور جان لوگوں نے سمجھیا سی جی او لوگ یا تو میرے پاک لبی دے سن یا پھر شہابت تعلیم لین والے کا بت بتا اس بات ماشاء اللہ قدر آٹھ آئے نا جہ نے قدر پچھانی فرما فرمایا خدر پانی دا مچھلی ہی جانے اتیا جانے اصاوی نبی رو میرا مولا جانے سہای سر فرما فرمایا جنہیں قدر نبی نہیں جانی ہے جنہ نے نہ مصطفیٰ کی قدر بھی مثال صحابہ صحابہ کیا کمال نہیں ہے فرمایا ہے جی مچھلی پانی دی قدر جانتی ہے کیوں مچھلی زندگی کا سوال مچھلی بڑی بڑی لازم لازم بغیر نہیں نبی مونگی نظام بغیر نہیں رہو اصل کامل لوگ صحابہ جنہوں نے اصلیت سر جنہ نو پڑھا نو پڑھا پڑھنے والے کے اکبر جی ہو فاروقیہ آلم اسمان غنی مولا, مولا علی جیسے ہوا میرے جیسے کی کسر رہتی ہے خود لے میری مراد یعنی وہ لوگ ساٹے بچوں لے نا ساڈے بچوں کا ماننا بندے ہی لے نا لتان بھی دوڑ لیں کن بھی دول اکھا اکا بھی دوڑ شکل بھی انسان والی ہے لیکن جب کوکھ سی بھائی یہ انسانی شکل دیکھ لکی ہوئی ہے قبلہ جنہ نے اپنے ایمان اسلام دی بنیاد لو نہ سمجھا حضرت امام حسن بن لی معجم میں راوی حسن ملا نے میرے آکا ایماندار نے فرمایا ان شہید احساس فرمایا ہر شہر بنیاد آ فرمایا جویں ہر شہری بنیاد ہوں ایویں اسلام دی بھی بنیاد نہیںام بنیاد بے بنیادہ نہیں جس نظام کی میں گل کر رہا بھی بنیاد والا ہے یا رسول اللہ بھی بنیاد کی میرے آکا ارامدار نے فرمایا ساسو اسلام خود رسول فرمایا اسلام میرے پاک میرے دی محبت محبت پتہ لگنا پتا لگنا لوگ اواج او دی جنہوں دی محبت سدے اسلام كی بنیاد محبت نکل کے ویڑ آ جائے یہ مطلب بنیاد ت گئی نیت گئی تو کیملا جی نیح پچی جے نا وہ کدی اپنے مقام کام رہ سکتا بولے نہیں جی میں اتے ایک مثال دینا بڑا مناسب موقع آیا جی ویخ جس بندے نے ساری زندگی یہویت خلاف دین بولیا تھے <نصف> یہودوں نے سارا دے خلاف بولے لیکن کدو تک جتنے تک نبی پاک سرکار دے صحابہ دی محبت دا شراب سیم چروشن رہے جدو و ہوئی ہے. آ جو گئی بندے یو دق حق والے دشمن بنے بھائی آئی دنیا آئی نی چبلا نی ہل جائے سیانے کہیں دین کو کلو سکتا کوٹا کلو نہیں جیتنے تک پیڑھی رہے گی عمارت قائم رہے گی جی نیل گئی گئی تو فرمائی میں سمجھا ہوا بے شاید انہیں اپنا کلام لکھیا لکھیا میں نہیں لیکن چند دفعہ میں پڑھیا ہے وہ پھر کسی دوست نے فرمائش کی یار سنا دل ساڈے دھر جمل نہیں ہے اور کلام بھی صحیح ہے شاعر کہہ لاہ میرا دل ایمان صحابہ بالکل ویل صاحب صحابہ کون سا جنگل سفینا باغ والی گل نا کی بلا ویسی ہو پچھان آ ج چ لا وحشی ہو جائے کہ محمد نے، نے، جہاں دو لتھ نہ کو وحشی چل گئی ہے تو وہ چن دا لڑا فقت کا لفظ لگے آن یہ شاید کہیں دشمنا دشمنا ہی یا سونے تے جی اپنے آپ آسلمان کی تک نسان صاحب بہبر گل پاتے اور اگر صحابہ کا احسان نہ ہوتا تو پتا نہیں یہ ٹکڑا زمین کا تین لبنا سہی ہے نا یہ فرمائے شاعر کہیں جائے چاپ خاصن دہلی سے پیشاور دہلی سے پیشاور پہنچے مل چال صاحب کی بلا اصل اکل لب جاوے نا خدا دی قسم کر کے سنا بندے ماری ہو ساری مت بج جائے تو کوئی سمجھا نہیں سکتا محبت قربان اے لوگ سدے اسلام دی بنیاد ایمان دی بنیاد نظام مستفا دی بنیاد اگر نظام نو سمجھنا نمجنا صحابہ نو سمجھنا ضروری ہے کیوں جو بنیاد نے باقی عمارت کھڑی ہے اگر بنیاد دی نہیں سمجھ آئے گی باقی عمارت کیج آئے گی بنیاد ہی پتی خلے کی مصطفیٰ دی سمجھا ان کی میں مستفا بھی سمجھ آ سکتی المخت سل ارد کر سا میرے پاک لبی سرور نے فرمائے جڑا اس واسطے پیا پڑ گئے میں اسلام نو زا کر اسلام کی خدمت کرا گا کہ او موت آ جائے سونے نبی فرمایا جنت دے اندر ادھر نبیا درمیان اتو درجے کا فرق ہوا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبیا شان پا گی اہا, مولا سونے پاک محبوب نے عظمت بیان فرمائے یہ <تصفح> لوگ اتنے عظیم نے توجہ نہیں جو فرمائے آه, اتنے عظیم لوگ نے شاہ عبد العزیز بندے سے دین بھائی آپ فرما اگر کوئی بندہ دیتا تھا نشتہ طور تھے عالم حقا دی عالم حقا دی توہین اور تسلیل کرے نا مولا سونے گزرد نسل تک مولا عالم نہیں پیدا ہوتا ہاں دی انہاں ان توہین اور تسلیل کی تباہ برباد ہو گیا اور اصل وجہ کی ہے؟ اصل وجہ یہ کہ نظام مصطفیٰ دے اصل پہرے دار ہوئی ہے. آ, دی وجہ مستفا تو نہیں جی اور دوسرا اس واسطے لوگ گئی دینے بلکہ میں مولویا دیا تقریر خود سنیا لے کئی دیا سنیا نے نماز رد ہو سکی ہے روزہ زکاط ہے پر ملاد جس حال کی رد نہیں ہو گلے ابھی جڑے اپنے علاقے خصوصاً میں گل گا کہ فرض بھی رد ہو سکتا ہے واجب بھی باقی ہر رد ہو سکتی ہے پر ملاد رد. کیوں؟ فرض دا درجہ بڑا ہے یا مستحب دا بڑا ہے واجب دا بڑا ہے یا مستحب دا بڑا ہے تو وہ جو فرمائی है. بالکل واضح لا دینیت کی دی طرف قوم نو لا کام نہیں ہے گمراہی طرف لے کام نہیں ہے بالکل قوم بے دین نو واضح بےتین کر خدا کی قسم کر کے ان جڑے لوگ نظریہ رکھی بیٹھے لیں اور بلکہ اکثر لوگوں لوگ نظریہ بن گیا بول سا پتا نہیں کبل نہ فرما نے فتو غائب شریف کھڑا ہے میرے پیر غوث پاک نے فرمایا جڑا جی بندہ فرد واجب چھوڑ دے مولا سونا نفلی عبادت قبول نہیں <تصفح> ای پڑے اور توجہ تو نہیں فرمایا اصل اصل فلا یؤمنون کرا یو ہب کی منہ کفیما شجر بہ ن ہوں سماجی امبوبہ و رب دکھا تیرے رب دیکم تیرے رت دی لا میرونا مومن نہیں ہو سکتے کتنے تک حتہ منہ کا پہنا ہو جتنے تک اپنے ساتھی معاملات لڑائیاں چگڑے جیڑے رولیاں جتنے تک فیصلے سے راضی نہیں ہو گے مومن نہیں ہو اور خالی رضا لے مولا سونے نے پوری گلائی ٹھیک ہے جی مولا سب ٹھیک ہو گیا مؤلا سونے کیفیت بیان فرمائی جی ہوا تم منایا جی جی، اللہ اللہ دے دل دے اندر چرد بھی پیدا نہ ہو ماسا مشکل بھی نہ دے من در ماسا خرچہ بھی نہ آ مطلب ہے وہ اولا شریق مولانا نے دسیا میرے محبوب کی جدو گل ملنی ہے پھر سبح کرنی جاوے لال چل تصدیق کرنا جا جا سہ جی ماسا جی بھی مشکل آ گئی ہے حک میرے اصول ن نے فرمائی اللہ اللہ میں مثال دے کے مسئلہ اللہ نا قوم دیے ہر ہو صرف ہوا میں فلت گیا تو میں فلکراوا سی نیشنل بینک کا منیجر آہ مائن باندھیا مولا لی سرکار روایت چ پڑی اللہ میں اس فرمان نو ویخیے تو مڑ بینک دا سارا حملہ لانتی کال لکھن والے بھی گواہی دے چو چوے ہستیاں بینک چل دیا چار ہستیاں چلو کھا تو بارو کھا تو بارو کافی آ رہے لیکن اے باقی کھاو والے لکھن والے گواہی دن والے اس نظام نو والے میں حدیث بات پڑی میرے نالسی تو بیٹھا سی جناب بڑا سینہ کٹ کے بھائی جیس پڑی پھکا پا گیا تے کرسی چھوڑ کے دے مگرو کنا, کنا جو نکل کے بارے آر ویخ مولوی تماشہ ویخ سدیا بھی میں مٹی میری پلید کی صحیح گل گل گل گل. کی می ماشاءاللہ میں کہہ بلا اگر تینو فرمانے رسول چبد پیا۔ نا پھر تری ملاد تک کوئی اعتبار نہیں تا. توجہ نہیں فرمائی تیرے ملاد کی تیرے کلمے کا اعتبار کوئی نہیں یہ مطلب نہیں مولا سونے نے فرمان جدو حکم نسو دیواری آئے نا نسان میں سفا دیواری آن دیواری آ نفس قبول نہ کرے بزرگے ساری چما او تھی لکھ کلم سروے اے کلم کا اعتبار کیوں وہ مومن ہی نہیں بن سکتی مومن چبلا جدو مومے لی نہیں بن سکتا ہوں دس بغیر ایمان دے نماز قبول ہے روزہ زکات حج ملاد توجو نہیں فرمائی جی. نظام سارا کٹ کے, سارے نظام نو مروڑ تروڑ کے کنڈ پیچھو سٹ کے میلاد بنا کے کہنا جی ملاد رد نہیں ہو سکتا میں آخیا کی جی سارے نظام نو مروڑ تروڑ کے کنڈ پچھو سی خرو yeah! پھر بزرگ فرما دے نا تیر ملاد کی مولا سونے دی بارداشت کوئی اہمیت جد پہ منگ اور کتوں آئے گا ایمان کی بڑنا زبان آخیا لیکن ایمان نہ بنا سکے ایمان اہ بنا گئے جنہ نے زبان نال اقرار نے دل تصدیق اور چل چھک گیا ہے نشا میں مستفا دے اکر میں مستفا دکرنا محض زبانی کلمہ پڑھ دیا وہ پیر بابو سرکار نہیں فرما میرا پیر سمسان سی نا فرما جیسے کلم اری da اس گل نو میں ہی سمجھا دے تو سامی سمجھا خدا دی قسم کر گیا نا میں دل, دل دردرار کہہ رہے ہیں جب تک اس گل دی سمجھ نہ آوے ککھ نہیں سمجھو بندہ کسے کھاتے دا لے ہو سکتا ہے کل میرے تے وقت آجاوے کوئی حکم رسولہ یا نظام مصطفیٰ کوئی ایسا عسیٰ ہو جینا میرے خلاف آوے اور اگر مینو تکلیف ہو جاوے یہ تقریر ممبر نہیں چھڑا بھائی اور ہو سکتا ہے کل کوئی وقت تیرے جاوے نظام مستفا کا کوئی حصہ تیرے خلاف آ جرما کے خلاف آ خلاف آ جاوے استاد آ جے ابے دلاف آ جائے اما دلاف آ جائے اس گل چنگی طرح صحیح نشین کر لے اگر کوئی بھی ہوا ہوے امبا ہوے استاد ہوے پیر ہوے ساتھ ہو اولادے اگر کسی واسطے بھی حکم رسول <سؤال> ایک حکم رسول وجہ تینو تکلیف ہو گئی تیرے دل در یا میرے دل درد پیدا ہو گیا حکم مولا لئی رب سونا فرماؤں کافی سی لیکن بزرگ فرما نے بڑی ویب سے بڑی وی حقیقت مولا نے پہلے کھا کھادی ور پے کا اپنی قسم کھا گئے کسی نک دی گی نہ قربان جاو گل پکی ہو جاوے بغیر قسم دے مولا کسم دولے مو مجھے بھی ایمان رکھ لینا سی ایمان نہیں نہ ہی شاید لیکن قسم کھا کے بیا فرما اندر خبردار کوئی ایسا شوتا کوئی ایسا اللہ آبلا یہ نہیں ہے میں جناب تنقید نہیں گا میں اپنے لوگ رکھا گا یہ نہ ہو گئے جا ہوئی سمجھ دئی مار خاج کبالا ہوا اسی گل تو جڑا سمجھ دئی نا جی ہی آ مو کسی کی لڑ نہیں پھر مولا سونا حقت وی نہیں سہ تیر پیچھے کسی ہوتی سن میں اکثر ایکو ہی گل کردہ ہوں کوئی بھی ہو کوئی تھوڑے چو کو میرے خاندان چ کوئی اگر میں اس عظیم فکر بیٹھے ہے اور آسان رہے ہیں، اے تیرا میرا کمال نہیں یاد رکھ لیں، اے تیری میری جرت اور تیرا میرا کمال تو نہیں جو فرمائی پیچھے کلہ حل فکیر بیٹھ ہاں ہا ہا ہا اور جیسے اقبال کوئی بھی کوئی بھی ہو, ہو تنظیم علاق... تاریخ کی پیا بڑا دیگر حالات نہیں ویک رہے دے حالات نہیں ویخ رہے پیرا نہیں ویخ رہے تو پھر اپنے حالات کا مطالعہ نہیں کر رہا یار بالکل روزے روشن کی طرح فرق کیوں اکبال فرما فرمایا ہاتھ ارے او پچھو میرے بابا جی آئی بیٹھے خدا دی قسم کر گیا نا میں ایکو ہی گل جاننا جہا بندہ دی میرے مرشد کا دشمن نہیں ہو سکتا اور میرے مرشد دا دشمن ہے اور دین ہو کو ترقی اور جیسے اتو تعلق ٹوٹ دیں لوہ دیا لوگ ویخے جاندیاں پرتیندیاں ماسا دیر نہیں لگتی آ کنڈ بھرنے ہو پی ہوا ساری جرتاں ساری ہرشا ختم تو فرمائی بلکہ گل کے اندر او لطف ہی نہیں رہتے وہ سکون نہیں رہا جان ہی نہیں رہا جانا یہ مطلب اگر زبان اثرے اگر کلام سروا لے اگر لطف ہے کمال ساری سفتہ جا پچھو گنڈا کمال میرا باپی مگر ٹوٹ دا نہیں رہتا خدا اقمالی فرما ارے بلد ارے بلد غال بو کارا فری خار کار یہ کوئی گل نہ. نہیں بار کل وقت تیرے میرے دن آ ہاں جی لیکن خبردار مولا سونے نے مولا سونے نے ایک بڑی وڈی حد بیان فرما دیتی ہے کسے معاملے دے, دے اندر میرے اندر کوئی ایسا عیب ہو سکتا ہے جہاں مستفی خلاف ہوئے اندر کوئی ایسا عیب ہو سکتا ہے نظام مستفا خلاف ہوتا ای جب بندے نفس کے خلاف کر لیں بندہ ڈل جان دی کیوں یہ ای نفس ایسا ہے سب نہ رب آلے پاسے جان دلے پاس جان دکھ آسے جان نفس امارہ اللہ سونے کے فکیر متباہ ہوں ہاں انہوں نے مولا سونا محفوظ رکھد ہے لیکن جو اصا میرے ورگے نے نفس مارا کوئی پتہ نہیں اے کس ویل کچ کے بندے مت مارے جدو خلاف گل آئی نا تو وڈے وڈے وڈے تھی لگ جی اج کل دے پیر ملا مولوی قوم امیر زادے صاحب زادے وڈے وڈے ہوتے آ اے دین دین گل نہیں منگوا بزرگی نفسانی, نفسانی بندہ دے دے سامنے بلہ اللہ, نبی اور نبی کرن اللہ, اللہ قرآن فرما افل اکر سما لا چ الفسکمستری کل تم او کی ہے اور نفسانی ہے تاری مولا فروغ ایسے رسول آئے ایسے رسول ہے جیڈے وہ احکام لے کے آئے نا جیڑے ان کے نفسا خلاف سن ان کی چاہت اور انہوں نے مرضی خلاف سن جدو ویک مرضی خلاف نے کہ بلا اور نفسا نہیں سن انبیا کا قتل شروع کر لیے کوئی ایڈی وی مصیبت ایڈی ولا نفس باہو وڈا زال ہے اے نبی نبوت نہیں ویکھ دسول رسالت نہیں چھڑ دہ اے, اے بڑے چھوٹے تمیز مکا چڈ دے قرآن حدیث دی تمیز مکا چھڑ دے یہ ایسا ان چھڑ دے سنا دیاں پھر پیر دی پوری گلے ہائے ہائے ہائے یہ ہوئی مرض آم ہے اج کل آخر تو سارے چاہتے جی اضام مستعفی چاہنے آخر سارے کہ لیکن اگے چل جال... اکھ کھل جی بھی, بھی باہ فرما فرمایا سورج نف Ammar al-Ghali nafsi Ammar کے لے اندر بیٹھا سنبھالا اللہ قربان جاو مفسرین فرما فروا جائے زندگی کا کوئی شوقہ کوئی پہلو ہوے مومن دا فر مومن دا دق جدوی قدم اٹھاوے اپنی چاہت کے مطابق نہ اٹھاوے پہلے رکھے اگر ندی کا در کرتی نظام روک دے ات فور روک جا جائے کا تیرا نظام بڑے گا پھر تیرے اندر ایمان پیدا ہوئے گا اور او جی پاک نبی سرور دیا دی اس پاک فرمانے والی شان جب تک اپنی جان تو تد کے میرے نال محبت نہیں کرو گے تو اسی مومن امام گزالی فرمایا اتحم رمز ہے کی مطلب کہ جنوں محبت ہوتی ہے بلکہ آپ فرمانے نے اس کو محبت کا تقاضا ہے یہ مہپ کہیں دے رکھ محبوب دے گردن, گردن رکھ محبوب دے اگر نہ کرے تو آشک بن سکنا ہے جی تین گردن رکھنے کا بل نہیں پھر پر ہو جا پھر تو آشک فرمایا رمزے ہوئی میرے آخ ارامدار نے اشارہ فرمایا فراض جتنے تک تھڈے دل دے اندر اتنی محبت نہ کہ میرے حکم دے اپنی جان قربان کر دے اتنی محبت جتنے تک نہیں ہوئے گی تصمین سکی بلا جدو نظام دیواری آدھی ہے نظام مستفا دی، دین مستفی دیویں جی؟ زندگی کے کسے شعبے چی لگا یا کسے پہلو چی لگا سود آم جنام جھوٹ آم شراب آم بدکاری آم چوری ڈکیتیام جنیا بریاں نے میرے باغ نبی سرور نے یہ سارا برائیاں تو منا کروایا تجا جی لے تو جانور آاستہ اشتہار نہ کرا جسا کرم میرا بنیا ہے تو راستہ بھی میری مرضی آنا ج راستہ بھی میرے آج جو میں راستہ ہے سنتی, و سنتی میرے پاس نبی سرور نے فرمایا ایک میرا طریقہ ہے میرے خلفا کا طریقہ ہے کی مطلب ہے میرے طریقے تو میرے خلفا طریقے تو بغیر کوئی ہو راستہ ہی کوئی اگر نجات مل دی ہے اس راستے نالی مل دی ہے ایمان ملتا اس راستے نالی مل دے بندہ مومن بڑھ رہا ہے راستے میں چل کے بڑھ رہے اور او کی راستہ ہے خلاصا محلہ سونے لیں استعمت کے اندر بیان فرمائی زندگی کا کوئی پہلو ہوئی شوبا کوئی کم ہو جناب رشتے دار واسطے ہوئے ابھی نوکری وا نہ ہو تیری زندگی چ... کوئی وقت ایسا نہیں آنا چاہیے کہ وقت کے تین حکم رسول برداشت نہ ہو ایسا وقت مومن کی زندگی سامنا نہیں چاہیے تا تو ہے مومن تو فرمائے بلا یاد رکھے ایک ہے املی کپائی عملی کوتا میرے بچے املی کوتا ہو جانا اے اور چیز ہے ایک ہے دل نال تصدیق کرنا اے اور چیز ہے پھر عملی کوتا ہو ہے ایک ہے تھٹو دل نہیں من تکلیف ہوئی کم نہیں کہ نظام مستفا کی گل قوم کوم کہ سچیاں نے لیکن چلے کو چلے کو چلنے نہ دنیا چل رہی ہے نہ معاشرہ چل ہے نہ زمانہ چل رہا ہے نہ برادری بچ دیا وہ جہاں لگا نا گلا ٹھیک نے لے گلا لیکن لیکن مت ماری خری دے نزدیک صوفیاء دے نزدیک جہاں کہہ دے نا گلا ٹھیک نے لیکن چلے کون بزرگ فروند نے اسلام کولو نہیں لیکن کہے کہ چٹا انکار کر دیتا ہے کہ سڈے نہیں چلے جائے اپنا اپنے کوئی رام کول رکھو سڈے چلیا یہ چلے جاتا چیٹا انکار کرتا اسلام تعلق ہو سکتا ایمان آ سہ سہ ہیلے تے بہانے مول سب گلا ٹھیک نے لہ دے بالا پسے کھڑے نے موبائل کی کھڑا ہے کڑے کورن کی خاتر کھڑا ہے کوئی اولاد کی خاتر فسیا کڑ کوئی رشتہ داری لیکن موہم جہاں مومن اولا کن کو کم لے نہیں وہ لے کے نگر مگر چونچر جد لبھی سرور تلا ہوئی کہہ دش ہوئی کہہ در اتو سونا جر ات سونا میں ہی بیٹھا نہیں پہلے پیسے نو ویخ لو نہ پہ چڑھا گی ویلو کٹی سیکھ لو پہلے رجگے بڑا مومن اتو سونا جد جانوارے تند جانوار, جانوار دیوان ایک جان نہیں دو جہانوار ایک جان نہیں جانج میرا لکھ جانا حکم خارے تینوں مو منٹ کی گل سنوں پتا لگا جو ہے نا اللہ رت عنہ راوی بھی آپ نے آپ خود دے رسا ایک بار آپ پاک نبی سرور نکلے باہر نکلے فرا گت مشرفا میرے پاگ نبی سرور نے ویک اپ کبا نظر آمبت نم ج لوگی نمائش واسے دے سن گت گجرت گنبت گمبت نماؤ نمائش واسطے سیکو سی واسطے لیکن فرق یاد رکھ یاد رکھو گنبت اور روا کورو گا سجاوٹ کا اظہار کرنا گنبت عظمت دا اظہار کرنا ہے اور چیز اور میرے پاک نبی سرور نے کریا جب ہوئے اس آئے آئے آئے آئے. تازہ ہوئے فرق ہے. لیکن عقول دا. کیونکہ نظام دی سمجھ آ میرے پاک نبی سرور نے فرمایا گھر کی لے شہ بت کی تیار سو گلا یہ جناب نے فرانے یار رکھا فسا فی ہی ملا راگ نبی خاموش ہو گئے گل نو اندر رکھ لیا خاموش ہو گئے گل اندر رکھ لیا آپ سرکار واپس آ گئے اپنی مسند شریف سے میرے پاک نبی سر لگی او اوہی سہای آئے جنہ دکان وی کے آئے سن آ کے ارد کردے نبی حدیث ادیس دل سلام فرمایا میرے پا نبی نے چہرہ مبارک کی بلا ات ہے جنوبا گنا کدی سمجھے ہی نہیں کم ہے جنوبا کدی گناج میں بار بار کہ رہے ہیں ان شا الحمد للہ بزرگ نے سوار دیتے, دیتے کوئی شک نہیں لیکن املی کو فرمائی جان گیا جد سال یہ الزام سمجھ آیا صحابی نے آ سلام کی پاک نبی سرور نے چہرہ مبارک پھیل ادیس پاک دے دل. صحابی پاک نے بار بار کام کیا بار بار سلام فرمائے بار نبی صحابی سلام فرمو دے رائے. مبارک پھیر دے رائے. پھر قربان جاؤ اللہ ہو حبیب ناراض ہو جا کی بلا؟ نبی شر دی. جی رنج شریف, شریف، صحابہ واسطے موت محبت کیوں؟ کیوں؟ دا کمال دا نہیں سی ماسا یار ناراضگی برداشت نہیں سی. بڑے پریشان ہو گئے صحابہ لو اشارہ پوچھے دلیں خیرے یار صا برو اشارا کراض مجمے بیٹھے سن ایک صحابی نے اشارہ فرمائے اج پاک نبی سرور تیرا مکان ویخ آئے مکان دنا سنیا آئیں اگلا کم آپ ہی جاندے سن آشکوں کو پوچھنا نہیں پڑتا کیا کرنا ہے آشکوں کو عشق سکھا دیتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے گھر گئے بداؤ لے بداؤ لے کے چڑھ گئے نا چھت دے پہلے کنبے کا سر کٹیا ہے لوگا آخیا دشمن لوگ اس ویلے بھی ہے سن لوگ آخیا پاگل ہو گیا وہ جی مخال سن جی آج کل کہ چتیاں آ تو لگتا ہے پاگل نے انہوں نے اکل ماتکی انہوں نے گلا اکبال کو تو اقبال فرما ہے اے علوم جدید بزرگ نے دینے والے دی نے پرانے نے می آخ نو تنا سب اقبال نہیں فرما محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی علوم جدید موڈا ہی کوئی نہیں پر میں اپنی جال سنبھال کدھر نہیں ہوئی اڑے پرانے تو ہاں جی آگے بھی آئے پاگل ہو گیا بالا نو کھے رکھے گا بیوی نیتھے رکھے گا سر کتنے لگا اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ نہ لے کے پی پیا کرنا نہ کرنا گر لیکن آ شخص فرمائے سارے ہٹ ہو باغ دلاف لے کبے تو زمین دے برابر چا کیتا ہے یک کا مکان صرف کبا نہیں ہائے ہائے ہائے ہائے گل بڑی قابل زمین مکان زمین دے برابر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک سرکار نے کبے نو نہ پسند فرمایا سی. کیوں اس کہ میرے آقا نامدار نے پاک ہوئے تعلیم شریف سی کہ مکان او بنایا جے جہی ضرورت ہونا الا مالا یعنی الا مالا بدن ہو اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! میرے آقا نامدار نے فرمایا، ہر عمارت جڑی ضرورت تو فالتو یعنی او دا کوئی ایسا حصہ ہوا نشو نما واسطے بنیا ہو جی اج کل آپ کر لے آ فالتو ہو فدول بنایا جاوے میرے آقا نامدار نے فرمایا بڑا ملے واسطے ببالے. اس حدیث پاک دی روشنی چ نو فرمایا لیکن یار عجیب گل ہے کبا نہیں کبا نہیں پورے مکان زمین برابر کر دیا کیوں کی وجہ وجہ یہ کہ انہوں نے آشک ان اشکا سادک مسلک سی کہ جیڑی شہ یار پسند نہ آنیا چو باہ پسند فرمایا لیکن اس, اس خیال دے اور اس سوچ شریف دے مالک سن کہ یہ مکان ہے جی وجہ میرے تو یار نے منہ فیریا <سلام> ای مکان ہے یار نے منہیا لہذا ایسے مکان واہ واش آشکی نو سلام اور محبت نو سلام توجہ نہیں جو فرمائی میاں صاحب فرما نے فرمایا وہ mehasad farmanon ki دا مسلک ازر بہان توجہ نہیں ہے فرمائی ہاں میرے پا کے نبی صحابہ نے سابت کر ہے کہ یار نال اتنے وفات کہ اگر ماسا بھی ساتھ محبوب نو کوئی شہ پسند نہ آئے اصا گوارا نہیں کریکاوٹا تو انہوں نے بھی ہے سن یہ دنیاوی مسائل اُنہ نو بھی آئے سن دے برادریاں دے. اور اور تینو ہے سرداریاں چھوڑ کے آئے سن سلام والے پاس ہاں چھوڑ کے آئے سن بڑے, بڑے, بڑے, بڑے رئیس سن لیکن جدو اسلام والے پاس آئے نا جی آ گئے نے آخ کی سرداری ہوں ہر شہجہار دے قربان ہے ہر شہجار دے قربان اور جنہوں سرداریاں چنگیاں لگی ایسی مت ماریداری ایسا مارے ابو جاہل مرن کا وقت آ جائے مارن والے کلو یار کلو کلو ایک منٹ گل سنی تلوار کاٹے کلو جا یار ایک منٹ گل سنی خیر انہیں گردن تھوڑی جی پتہ لگ پتا لگے سردار تھی گردن تھوڑی جی ہوئی او ہو ماؤل سونا او اپنی دنیا بچا رہے ادرو محروم رہ گئے ادھر بھی محروم رہ گئے تے پھر دنیا تو بھی محروم ہو گئے آخرت تو بھی محروم ہو گئے اور جنہ نے اپنا سارا کچھ پیش کر دیتا ہے جنہ نے دنیا سرداریاں بچائیاں نے انہوں نے ککھ نہیں بچیا بولے انہوں کا ککھ نہیں بچیا اور جنہ نے ککھ نہیں بچایا انہوں نے سارا کچھ بچ لیا یہ نہیں آگے اپنی دنیا بچائے گا تو ککھ نہیں بچے گا اگر سارا کچھ نظام مستفا واسطے پیش کر دے گا پھر سارا کچھ بچ جائے درباد درباد درباد سبحان اللہ قربان جاوا میلاد نماز صدقات عبادات فرد واجب سنر جتنیاں عبادت نے یہ بعد قبول آدییاں نے ایمان پہلے ہونا چاہیے جی ایمان نہ ہوئے نہ فرد قبول نہ واجب قبول نہ ملاد قبول کوئی شہ قبول بغیر ایمان دے قبولیت نہیں بغیر ایمان دے قبولیت نہیں اور بغیر نظام میں مستحفی دان سنا تو سنا معلوم سے ضرور سونی خاتم دیا <تصفح> محم <تصفح> لا الی و سب لدی نو یو نیلا شبی ہود ام بعض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان, سبحان الله اللحل اللحل اللحلل اللحلل اللحلللحل فلا وربك لا يؤمنون حتى